السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین اشهد ان لا الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه و علی الہ و ومن اهتدى بهدی واستنب بسنته الی یوم الدین و معزز ا مقرم ناظرین وسام عین مشاہدین آفذرات کے سامنے قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے پہلے قیامت کی چھ بڑی نشانیوں کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں سب سے پہلی نشانی دجال کا نکلنا دوسری بڑی نشانی آسمان سے عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام کا نزول ان کا اترنا اور تیسری بڑی نشانی آجوج اور معجوج کا نکلنا اور گشتہ درس میں مزید تین نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور وہ تھی خصوفات کے تین مقامات پر بڑے بڑے زمین کے اندر دھسنے کے واقعات ہوں گے یہ چھ نشانیاں اس سے پہلے آپ کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ تو کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں آج جس ساتویں نشانی کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ ہے دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا لیکن یہ نشانی بیان کرنے سے پہلے گشتہ درس میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح کر دینا میں بہتر نہیں بلکہ واجب سمجھتا ہوں اور وہ غلطی یہ تھی کہ سور قصص کی آیت نمبر اکیاسی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالی فرماتا کہ فخصفنا بیہی و بیدارہل کہ ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا تو میرے منہ سے جس آدمی کو اللہ نے دھسایا یا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے اس کا نام ہامان نکل گیا تھا میرے منہ سے حالانکہ حامان نہیں قانون ہے قانون کو اللہ رب العالمین نے اس کے گھر سمیت خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا تھا جو فرعون کے زمانے میں تھا اسے اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا تو غلطی سے میرے منہ سے حامہ نکل گیا تھا لہذا آپ لوگ تصحیح کر لیں اور اصلاح کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے آج جس نشانی کا ہم ذکر آپ کے سامنے کریں گے وہ ہے دھواں کا نکلنا یہ قیامت کی ساتویں بڑی نشانی ہے اور غالباً اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ یہ جو قیامت کی بڑی دش ہیں ان کی تردیب, ترتیب میں کوئی نصے شریح نہیں ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے نصے شریح جس میں آپ نے ان دسوں بڑی نشانیوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہو کسی حدیث میں کسی کا پہلے ذکر ہے کسی حدیث میں کسی کا بعد میں ذکر ہے البتہ علماء نے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے اور جس ترتیب پر اکثر علماء کا اتفاق ہے یا جس ترتیب کو قیامت کی نشانیوں پر کتاب لکھنے والے علماء نے جس ترتیب کا لحاظ رکھا ہے اور جس ترتیب کو بیان کیا ہے اس ترتیب کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور یہ نصے سریع نہیں ہے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے اور علماء کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے اختلاف رہا ہے لیکن یہ جو ترتیب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اکثر المان اسی ترتیب کو اپنایا ہے چھ نشانیاں بیان ہو چکی ہیں آج ساتویں نشانی وہ ہے دھوئیں کے نکلنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورے دخان میں بلکہ دخان کے نام سے ایک صورت ہی ہے قرآن مجید کے اندر اس میں اللہ فرماتا ہے فر یوم یو متا سما دخان مبین اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان شریح دھواں لے کر کے آئے گا واضح دھواں لے کر کے آئے گا یکشن سہاد عذابن علیم وہ لوگوں پرچھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا یہ مفہوم ہے اللہ رب العامین کے کلام کے معنی کا تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شریح اور واضح دخان اور دھوئے کا ذکر کیا ہے اور کہا اللہ حرب الامی نے کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان سری دھواں لے کر کے آئے گا یعنی ابھی یہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے اللہ نے اس کا انتظار کرنے کا حکم دیا ہے تو عشایت کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے دخان بڑا دھواں ہوگا اور یہ واضح ہوگا سری ہوگا یہ تو قرآن سے ثابت ہوا حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے جیسا کہ حضیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی, بڑی دس نشانیوں کو بیان کیا ہے اس میں دخان کا ذکر آپ نے کیا ہے اور اس سے پہلے بار بار وہ حدیث آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے اور ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں بھی آپ نے دخان کا ذکر کیا ہے تو ایک تو اس آیت کا معنی یہ ہو گیا کہ یہاں مراد دخان سے قیامت سے پہلے جو دھواں آئے ہوگا وہ مراد ہے بعض علماء نے یہاں دخان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لی ہے جو آپ نے قریش کو کی تھی اور جو ان کو بھوک اور فقر و فاقہ حاصل ہوا تھا اس کو مراد لیا ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا بارش نہیں ہوتی تھی بھوک تھی فقر و فاقہ تھا غربت تھی مفلسی تھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو یہ چیز ان کے ساتھ واقع ہوئی تو بعض علماء نے یہاں عشایت کریمہ میں جس دخان کا ذکر ہے دھوئیں کا بد دعا کو مراد لیا لیکن راج قول کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ یہاں قیامت سے پہلے آسمان سے اٹھنے والا دھواں مراد ہے اور یہ قیامت سے پہلے یہ چیز ہوگی اور اس کی تائید ان صحیح حدیثوں سے بھی ہوتی ہے جس میں ان جن میں اس نشانی کا ذکر موجود ہے جیسا کہ حدیفہ بن وسید رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھواں کو ذکر کیا ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عنہ, عنہ کی حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ چھ نشانیوں کو ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو سورج کا مغرب سے نکلنا دھوئیں کا ظاہر ہونا دجال کا نکلنا دابا چوپائے کا نکلنا موت اور قیامت سے قبل یا اجتماعی عذاب سے قبل یعنی اجتماعی عذاب سے پہلے یا موت سے پہلے قیامت قائم ہونے سے پہلے کیا کرو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس حدیث میں بھی دھوئے کا ذکر موجود ہے لہذا عیشت کریمہ میں جس دکان کا ذکر اللہ نے کیا ہے اس سے مراد قیامت کی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگی اور وہ دھواں جو قریش دیکھتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا کی وجہ سے ان کو لاحق ہوا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشین گوئیوں میں سے یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو واقع ہو چکی ہے اور یہ واقع نہیں ہوئی ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے علماء سلف نے اس بات کو سرحد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کی یہ دخان جس کا ذکر اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے واقع نہیں ہوا ہے کیونکہ بہت بڑا دقان ہوگا دھواں ہی دھواں سب کو نظر آئے گا پورے آسمان پر چھا جائے گا یہ صرف کسی ایک علاقے کے اندر نہیں ہوگا یا کسی ایک شہر کے اندر نہیں ہوگا بلکہ یہ پورے دنیا کے اندر چیز نظر آئے گی دھواں ہی دھواں انسان کو نظر آئے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدعا کی تھی اور جو قریش آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے تھے دھواں نظر آتا تھا تو یہ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے تھا قریش کے لوگوں کے لیے تھا آپ نے پوری دنیا والوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی لہٰذا عشاہط کریمہ سے مراد وہ چیز نہیں ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو ختم ہو گئی ہے اور جو واقع ہو چکی ہے یہ بھی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیونکہ جو بھی نشانی یا پیشنگ ہمارے نبی نے فرمائی ہے وہ چیز واقع ہوگی چھوٹی نشانیاں کتنی ظاہر ہو چکی ہیں تو جب بھی کوئی ایسی نشانی واقع ہوتی ہے تو آپ کی صداق, آپ کی نبوت کی صداقت پر اہل ایمان کو مزید یقین ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی نبوت کی پیش, جو نشانیوں میں سے بھی ہیں اور قیامت کی پیشین گوئیوں میں سے بھی ہیں البتہ وہ چیز جو واقع ہو چکی ہے وہ آپ کی بدوا کا نتیجہ تھا اور مکہ کے لوگ قریش کے لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو ان کو وہی چیز ہی نظر آتی تھی تو اس لیے اس آئے سے اس کو مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ قیامت سے پہلے چیز واقع ہوگی تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر برامین ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صلب صن کے عقیدے اور منہج پر اللہ رب العمین ہم سب کو قائم اور دائم رکھے امین و دعوانا عن الحمد الحمدللہ رب العالمین جداکم اللہ خیر وصل الله اللہ علیہ وعلا محمد المحمد و علیہ و اجمعین وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ